شہید اسلام ڈاٹ و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈاٹ شہید فیل کتاب مریم دلیل لکلی از مریم و عیسیٰ علیہ السلام یہ دلیل لکڑی نمبر دو ہے مریم بھائی صالح مسلم تذکرہ کرو کتاب کے اندر مریم کا میرے محترام بی بی مریم کی پیدائش تو آپ پڑھ چکے ہیں نا اور سورہ کال عمران میں پڑھ چکے پھر بی, بی مریم کن کی کفالت میں آ گئی تھی حضرت ذکریہ کی کفالت میں ان کے گھر ان کی خالہ رہتی تھی بی بی مریم جب بڑی ہوئی بالغ ہوئی نا بال ہوئی تو بلوغت کے وقت عورتوں کو ماہواری آتی ہے یا نہیں جس کو حیض کہتے حیض آیا اور حیض ختم ہوا تو غسل کرنے کے لیے گھر کی مشرقی جانب چلی گئیں اپنے دار کے اندر حویلی وہی تھی اور مشرقی جانب کوئی مکان تھا وہاں چلی گئیں اور پردہ دے دیا کہ غسل کر ان کی کے ہے اس کا غسل کیا کپڑے پہنے پارے ہوئی دیکھا تو ایک حسین و جمیل نوجوان سامنے کھڑا ہوا بڑا خوب رو نوجوان بھی ڈر بھی گئی کہہ لو خدا کا خوف کا اگر تیرے دل میں خدا کا خوف ہے تو دور ہو جا ہٹ جا مجھ سے اور اس نے کا ڈرنا میں اللہ کا کیا ہوں فرشتہ ہوں جبریل ہوں اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں کہ رب فرماتے ہیں کہ مریم میں تجھ کو لڑکا بخشتا ہوں مریم حیران کہ لڑکا مجھے کیسے ہوگا اسباب آ دیا تو نہیں ہے جن کی وجہ سے لڑکا پیدا ہوتا ہے نہ میں نے کسی سے نکاح کیا ہے نہ نو دلا بدکاری ہوئی ہے تو کیسے بچہ ہوتا ہے اور اللہ کے آگے آسان ہے یہ باتیں کرتے کرتے جبریل نے اس کے گریبان کے اندر پھونکا دے دیا ہے یہ غریبان ہے نا میرا جیسے ایسے غریبان کے اندر پھونکا دے دیا تو حضرت عیسہ اندر چلے گئے اور روح اللہ تھا نا اللہ کی ذرا سے ہو وہ بھی, بھی حاملہ ہو گئی سمجھے حاملہ ہونے کے بعد بعد تھوڑی دیر کے بعد تو یہ جی درد زیر شروع ہو گیا اب جب درد دے شروع ہو گیا تو اس مکان سے ذرا دور چلی گئیں بیت اللہ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 اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ توہمت لگائیں گے میرے اوپر کہ شادی تو ہے نہیں بچہ کہاں سے لائی ہو اس لیے بڑی پریشانی نہ رہی تو وہاں بھی جبری پہنچ گئے اور انہوں نے کوئی لات ماری یا اللہ کے حکم سے وہاں چشمہ نکالایا پانی کا انتظام ہو گیا کھجوروں کی موسم نہیں تھی کھجوریں تازہ پتازہ لگ گئیں پر میں تھوڑا سا ہلاؤ کھجوریں گریں کھجوریں کھائیں بی نے پانی پیا اللہ تعالی نے بچہ دے دیا وہاں دیکھو جی واضح فل کتاب مریم تذکرہ کرتا مریم کا بز آتا جب علیحدہ ہوئی اپنے گھر والوں سے مکان مشرقیا ایسی جگہ کی طرح جو کیا تھی مشرقی جانب تھی اب اکثر حضرات تو یہی کہتے ہیں علیحدہ ہوئی غسول کرنے کے لیے اور بعض حضرات کہتے ہیں عبادت کرنے کے لیے کس کے لیے عبادت کے لیے اکثر وہی کہتے ہیں میں نے فتہ خزات پل لے لیا آگے ان کے حجاب پس بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ پس بن گیا واسطے ہو اس کے بشار پورا کا پورا کہنے لگی بے شک میں پناہ پکڑتی ہوں ساتھ رحمان کے اے رحمان کا لفظ ہے یا نہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ سورت کے اندر کیا گے رحمت کا مادہ رحمان کا دے نافنساد رحمان کے تج سے اگر ہے تو پرہیزگار تو فلا کا تعرضنی جزا محذوف ہے میرے در پہ نہ ہو قال اس نے کہا ڈر نہیں سوائے اس کے نہیں میں کاف سے دور رہب تیرے کا تاں کے بخشو میں واسطے تیرے یہ نسبت کون سی ہے جی ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو اور نسبت مزاج ہے نا نسبت تیرا سبب جیسے کہتے ہو امباتر ربیع البکلا ربی نے سبز اگایا ربیع اگاتا ہے خدا اگاتا ہے پہ فرشتہ سبب تھا پیغام لائے تھا تاکہ بخشوں میں واسطے تیرے لڑکا پاکیزہ یہ نسبا تیرا سبب ہے یا جیسے روح المانی اور تفسیر کرتوی میں لکھا ہوا ہے میں کا سے رب تیرے کا بکالا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا کے غلامن ذکیہ اس نے کہا کالت استجاب مریم تجب گیا کیوں کر ہو سکتا ہے واسطے لے لڑکا حالانکہ اسباب آدیا موجود نہیں نہ تو چھو یا مجھ کو کسی پشار نے نکاح کے ساتھ اور نہیں میں بدکارا کالا المر و قال پر معاملہ اسی طرح ہے ضرور دیں گے لڑکا اعلی رب کے فیصلہ خدا بندین فرمایا تیرے رب نے وہ میرے اوپر آسان ہے بات نخل و ہو لے نہ جالہ آیت الناخ سے پہلے کا مقدر ہے نخل ضرور پیدا کریں گے تاکہ کروں کریں ہم اس کو نشانی قدرت کے واسطے گے اور رحمت اپنی طرف سے اور ہے یہ معاملہ طے شدہ فحاملہ تو ہو یہاں بھی اندماج ہے یہ جبریل باتیں کرتا کرتا کیا کر دیا جو اس کے گرے میں کیا کر دیا وہ پھونکا دے دیا پھونکا دینا تاکہ کہ ہو گئی پہاں والا تھو پاس پیٹ میں لیا اس بچے کو حملہ ہو گئی اور اس بچے کو پیٹ میں لیا پس علیحدہ ہی ساتھ اس کے ایک جگہ دور کی طرف اے دور جگہ سے مراد لکھو بیت الحم بیت الحم دور ہے بیت المقدس سے علیحدہ ہوئی ساتھ ہے اس کے ایک جگہ دور کی طرف پس لے آیا اس کو درد ذہ طرف تن کھجور کے تاکہ ٹیک لگا کے بیٹھے کہنے لگی آلح تنی کاش کے میں مر جاتی اس سے پہلے اور ہو جاتی بھولی بھلائی بولی بلئی ہو جاتی لوگ میرا نام نشان بھی نہ لیتے فنا دہا تسلی مریم اب جبریل پھر آ گیا پس پکارا اس کو منتا ہا نیچے سے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی صاحبہ جہاں بیٹھی نا وہ ذرا ٹیلا تھا کیا ٹیلا تھا اور کھجور تھی تو نیچے کھڑ کے ادب سے پکارا کیونکہ وضاح حمل کا وقت تھا نا قریب نہیں آ سکتے تھے پکارا اس کے نیچے سے اللہ تحزنی تو غم نہ کر تحقیق کیا ہے رب تیرے نے نیچے تیرے چشمہ وہو لے کے بے نخلا اور ہلا تو طرف اپنے کھجور کے تنے ہو ہلانا تیرا کام گرائے گی کھجور تیرے اوپر تازہ تازہ کھجوریں روتا بند جینیا کھجوریں تازہ پکلی کھا پی ٹھنڈی کا کو۔ سمجھے جی کھجوریں کھاؤ پانی پیو میرے عزیز کھجور میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے آپ لوگ عام زیادہ کھاتے ہیں حالانکہ طاقت زیادہ کس میں ہے کھجور کے اندر اہل عرب کھجور زیادہ کھاتے ہیں تو جس آدمی کو کھجور ہضم ہو جائے نا وہ کھجور یا تو مکھن کے ساتھ کھائے یا دودھ کے ساتھ کھائے کیونکہ کھجور کی جو کچھ خشک خشکی ہوتی ہے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 خاموشی کا بھی روزہ رکھتے نہ کھاؤ نہ پیو خاموش رہو پر ہر کے لیے بات کروں گی میں آج کے دن کسی انسان کے ساتھ پا تدبی قوم ہا. پس لے لے اس بچے کو قوم کے پاس اٹھاتی تھی قالو ملامت قوم انہوں نے کہا اے مریم البتہ تاکہ آئی ہے تو ایسے کام کو جو بہتان والا کام ہے تو نے تو غلط کام کیا بہتان والا کام ہے یہ کیا کیا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 اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے ماں کی گود میں خود بول پڑے کہنے لگے انی عبداللہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں آطانی الکتاب اب یہ سب فضائل ہیں کس کے فضائل ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے کہ دی اللہ نے مجھ کو کتاب کا کتاب مل چکی تھی ان کو وہ ہے تو بچہ گود کے اندر کا کتاب انجیل اس وقت اتری کا تو آپ حضرات پہلے پڑھتے ہیں کہ جو کام متحقہ کل وقوع ہو جو کام کیا ہو یقینی ہو اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں ماضی سے واہ نو فی سور نو فا ماضی ہے یا مزارِ ہے تو سور تو پھونکا جائے گا قیامت میں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 اور کیا بج کو مبارک نمبر تین اے ناکن تو جا وہ بھی سلاد وہ کیا تھے جی فضائل یہ ہیں فرائض اور وسیعت کی مجھ کو نماز کی زکوٰۃ کی جب تک کہ میں زندہ رہوں گا فی دنیا معدم تو حیان فی دنیا لکھو نیچے روح المانی کا والا بھائی ہم مکلف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 مجھ میرے اوپر نماز زکوٰۃ فرض ہے اب اگر علیہ السلام زندہ ہیں تو نماز زکوٰۃ اس پہ فرض ہو یہ اعتراض کرتے مرزا ہی تو میں نے قید کر لگی ہے پھر دنیا کہ دار و تکلیف یہ ہے یا اوپر دار و تکلیف ہے ان کا دماغ خراب ہے یہی ہے دار و تکلیف جب ہم مر جاتے ہیں ہماری روحیں اوپر چلی جاتے ہیں روح تو زندہ ہوتی ہے نا اس پہ نماز وغیرہ نہیں ہوتی سمجھے جی فی دنیا یہی اداری جب تو رکھوں زندہ دنیا کے اندر وہ برم بے والدی برم سے پہلے جا علانی مقدر کرو اور کیا مجھ کو فرم بردار اپنی والدہ کا اور نہیں کیا مجھ کو سرکش بدبخت والسلام السلام علیہ اعزاز خداوندی سلامتی میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا یہ حیات کون سی دنوی جس دن مروں گا میں حیات کیا ہے برس کی اور جس دن اٹھایا جاؤں میں زندہ حیات اخرغی ظال کا عیسیٰ بنو مریم اے تفری توحید عیسیٰ علیہ السلام کے قصے پہ اب توحید کو متفر کر رہے ہیں کہ تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو غلط ہے یہ مریم کے بیٹے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں خدا کی جز نہیں ہیں تفریح توحید ہی ظالقہ کا اشارہ کہاں جائے گا الموصوف و صفات ان صفات کے ساتھ جو موصوف ہے یہی عیسیٰ بیٹر مریم کا ہے قول الحق یہ سچی بات ہے قول الحق سے پہلے کل تو مقدر ہے مقول ہے اس کا یہ سچی بات ہے جس کے اندر یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں عیسائی ماکان نہیں باستے اللہ کے یہ کہ بنائے اولاد وہ تو پاک ہے جب ارادہ ہے کسی کام کا کہتا ہے اس کو ہو جا پا با اللہ ربی و رب کم فا مقدر ہے کل یا محمد عیصٰ علیہ السلام کی حقیقت سامنے آ گئی تو میرے محبوب آپ لوگوں کو کہو کہ عیصا رب نہیں ہے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 عیسائیوں نے ان کو خدا بنا لیا خدا کا بیٹا بنا لیا پر میں یہ گروہ بندی بعد میں آئی ہے کہ عیسیٰ نے گروہ بندی نہیں کی تھی ادا ال شب و اختلاف کیا مختلف گروہوں نے اپنے درمیان کنہوں نے اس کو خدا کہا کنہوں نے بیٹا کہا کالے سے ثلاثہ کہا فوائل کافر و تخویف و خروی بس ہلاکت ہے ایسے کافروں کے لیے بڑے دن کی حاضری سے مشہاد مانا حاضری یوم عظیم مانا بڑا دن وہ کون سا ہے بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہے عص میں بہم بھاب سے یہ جی تاج جو کسی گئے ہیں اے جیسے ما آسانہ بھی پڑھا تھا آپ نے کیا ہی حسین کار ہے کیا ہی اچھا ہے یہ اص میں بہم بھاپ سے خوب سننے والے ہو گئے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 ان کے لیے عذاب کا آڈر ہو جائے گا تو پچھتائیں گے وہ فی غفلتین اور وہ اب غفلت میں ہیں نہیں مان لاتے انا نا رس العرض لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی زندگی اور دنیا یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں یہ مر جائیں گے پھر بھی ہم وارث ہوں گے ان کے بے شک ہم بھی ہوں گے زمین کے جو کچھ اس پر ہے اور ہماری طرح لوٹائے جائیں گے واز پور فیل کتاب ابراہیم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 اے میرے ابا جان نہ پوجا کر شیطان کی تو معلوم ہوا جو غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے وہ کس کی پوجا کر رہا ہے کیونکہ یہ اغوائے شیطانی سے ہوتا ہے شیطان گمراہ کرتا ہے حرکت دیتا ہے کہ غیر اللہ کی پوجا کرو نہ پوجا کر شیطان کی بے شک شیطان ہے واسطے رحمان کے بے فرمان اے ابا میں اندیشہ کرتا ہوں یہ کہ پہنچے تو کو عذاب رحمان کی طرف سے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 اے ابراہیم البت اگر نہ رکا تو تو سنگ سار کروں گا تجھ کو واہ جرنی اور پرے ہٹ جا مجھ سے واہ جرنی منا دور ہو جا دور ہو جا مجھ سے کافی مدت وعلا. حضرت ابراہیم کہنے لگے اچھا ابا جان توں نہ سمجھا سلام جب کافر کو سلام العلح کہنا جائز ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں سلام ड़्यू الح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 اے ابا جان میری تیری کیا سلام خدا کے حوالے ساستہ فرق ربی بہرحال تیرے لیے میں ہدایت کی دعا کروں گا اور اس ہدایت کے اوپر کیا ہے مغفرت مرتب ہوتی ہے اذرا غور کرو نا معنی کیا ہے کہ تیرے لیے میں بخشش مانگوں گا کافر کے لیے بخشش نہیں مانگی جاتی لہذا میں نے اس کا مطلب کیا کیا ہے کہ تیرے لیے میں ہدایت کی دعا کروں گا وہ ہدایت جس کے اوپر مغفرت مرتب ہوتی ہے آدمی ہدایت پہ آ تو بخشے مرتب ہوتی ہے ان قریب استغفار کروں گا میں معافی مانگوں گا میں تیرے لیے اپنے رب سے یعنی طلب ہدایت کروں گا بی حفیہ بے شک اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا ہے جی مہربان اندان ابی حفیہ اللہ کو سی پتہ ہے واہم برات ابراہیم علیحدہ ہوتا ہوں میں تم سے اور جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے عبادت کرتے ہو پکارتے ہو ربی اور میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا بہادور ربی کا کیا منا میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا حضرت مولانا حسین علی رحمتہ اللہ علیہ یہاں واجد میں آ جاتے تھے تو آپ کی پگڑی ہوتی تھی بڑی ضلع میاں والی جز سمجھے تو پگڑی بڑی ہوتی تو ایسے فرماتے رہتے میں تا اپنے رب نو سورہ گا رب نو سورہ گا یہ سورہ گا کا منہ پکارا گا وہ زبان وہ پگڑی بھی اوپر آ پڑتی آ بڑے رئی سم واحدین تھے ربی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 اور اگر حکمت نہیں ہوتی جلدی قبولیت کی تو ثواب لکھا جاتا ہے یا نہیں ثواب لکھا جاتا ہے دعا کا قیامت کے دن اتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب ملے گا کہ آدمی تمنا کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی سارا ثواب ہی ثواب ملتا رہتا دن پہ آتا ہے سو دفعہ جو دعا مانگو نا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 ساک بیٹا یا کو پوتا اور وہ عام بھی نہیں تھے کلن نبیہ سب کو کیا کر دیا نبی بنا دیا اور بخشا ہم نے واسطے ان کے اپنی خاص رحمت سے اور کی ہم نے واسطے ان کے زبان سچائی تھی یا لکھو بول سچا شاہ صاحب کرتے ہیں بول سچا کیا ہم نے واسطے ان کے بول سچا بلند بھائی بول سچا اس لیے قیامت تک ہم نبیوں کا نام لیتے ہیں کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تو قیامت مت تک یہ سچا بول نہیں چلا آیا شیطان کا نام لیتے ہو تو علیہ اللہ نہ کہتے ہو بعض کو رفیل کتاب موسا دلیل نقلی نمبر چار علیہ تذکرہ کرو کتاب کے اندر موسا کا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 بکرہ مناجیہ اور قریب کیا ہم نے اس کو ہم کلام بنا کر نجیا منا ہم کلام بنا کر ہم کلامی ہو گیا میں جس کا اور بخشا ہم نے واسطے اس کے اپنی رحمت خاص سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کے باز قرفیل کتاب اسماعیل دلیل نقوی کتنی جی کتنی ہاں اسماعیل السلام سے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 آپ ذہن میں بیٹھا یا نہیں بیٹھا اس لیے ان کو رسول کہا گیا ورنہ حضرت اسمعی علیہ السلام بھی اپنے ابراہیم علیہ السلام شریعت پہ تھے تھے رسول نبی بکان جام الب سلاد اور تھا حکم کرتا تھا اپنے حال کو نماز کا زکوۃ کا تھا نزدیک رب اپنے کے پسندیدہ بس قرف کتاب ادریس تلیل نقلی نمبر کتنی جی ش یہ ادری صلی السلام جو تھے نا یہ نور علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں